شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوقہ ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ شہید رحمۃ اللہ الرحمن الرحیم الدخان طخروں اس سورت میں اناغ السمیع العلیم سے مشرقین کے شبہ کا اظہار کیا گیا کہ غیر اللہ ہماری پکاریں سنتے ہیں تو اس میں فرمائے انَََ حو سمیع العلیم سمیع العلیم صرف اللہ کی ذات ہے نیت پہلی صورت کے آخر میں فرصوف یا لموم سے بعید مشرقین تھی اب اس صورت میں فر تک ویومتا بدخا الدین سے بعید مشرقین ہے توحید باری تالم کی خاتمہ اور فاتم مشرق ہیں خلاصہ من رب ماتی تخفیفات والکتاب حل یہ ح کے بارے میں تحقیق تو وہی ہے اللّہ عالم وغیرہ کا لیکن بعض تفصیلوں والے نے لکھا ہے کہ یہ حامین جو ہے اس میں ہے آمین کیا ہے اس میں ہے تو اس کو پڑھ لیا کریں بل پتا تمہید ما ترغیب ہے قسم ہے کتاب کی جو کہ واضح ہے یا واضح کرنے والی ہے قسم کے اندر جو ہے نا مقصد بے وہ جواب قسم کے لیے دلیل ہوتا ہے بندے ہی کوئی ٹھیک کرنے والا ہے اس کو یہ مقصد بے جو ہے نا آگے جواب قسم کے لیے کیا ہوتا ہے دلیلتا جواب سمجھے ہی ہے انا ان پیل تیسے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ آفتا مت دلیل آفتا تو خود اعجاز قرآن ہی صداقت قرآن ہی کا ہے دلیل ہے خود قرآن پاک میں غور کرو تو پتہ چل جائے گا کہ قرآن پاک کیا ہے کی کتاب ہے بات آدھی سمجھ آئی جی میں جو کہوں کہ مشک کی جی بڑی خوشبو ہے بہترین تو آپ کہیں گے کہ دلیل دو میں کہوں گا دلیل یہ ہے کہ خود مشک کو سن اس کی محب سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے مشک ہے تو خود مشک کی ذات اپنے اوپر دلیل ہی صداقت پر یا نہیں تو یہی قرآن پاک و ابتدا سے انتہا تک پڑھو غور کرو تو تمہیں اس کی صداقت کا یقین ہو جائے گا اب جو تم پڑھ رہے ہو معنی مطالعے مزے سے تو صداقت کا یقین بڑھ رہا ہے یا نہیں ہاں کسی بزرگ نے کہا ہے ز با قدم ہر کو جا کے میں نگرم کرشم دام دل میں کشد کے جائی جاس میں اپنے محبوب کو اقتدار سے آخر تک دیکھتا ہوں تو اس کے حال حسن کے اندر ایک کشش پائی جاتی ہے سورج بکرہ کو دیکھتا ہوں تو عجیب حسن ہے آل عمران کو دیکھتا ہوں عجیب حسن ہے ہاں محبوب کے جس جس سورج کو دیکھو ابتدا سے آخرتا کشش ہی کشش ہے قدم حر کے میں جائیں دیکھو کرشمہ داما نے دل میں کا کے جائیں جائی اس کا حسن میرے دل کو کھینچتا ہے یہی ہے قرآن اللہ کی کتاب عصم کتاب واضح کی یا واضح کرنے والی انض اللہ فی الت مبارکہ عظمت قرآن ہے اور جواب قسم بے شک اتارا ہم نے اس کتاب کو ایسی رات کے اندر جو بابرکت ہے کہ وقت رضو لکھو اور اس رات کے نیچے لکھو لے القدر ہم نے قرآن پاک کو مبارک رات ادھر ادھر تو ہے نا مبارک رات مبہم اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ مبارک رات کون سی ہے القرآن دوسرے مقام پہ تفسیر کر دی کہ فی ال اس برکت رات میں جو ہم نے اتارا بھئی اس کی تحقیق یہ ہے ذرا غور پر سوال ہوتا ہے کہ قرآن پاک تو تیس سال اترتا رہا میرے حضرت پہ قرآن کتنی مدر اترا ادھر ہے برکت و براف اترا تو اس کے دو جواب ہیں ایک تو یہ ہے کہ لوح محفوظ سے بیت العزہ کے اندر القدر لا دنتا بیت العزہ اللہ کا گھر ہے بیت اللہ ہے نا بیت اللہ کے بالکل سیدھ میں پہلے آسمان پہ اللہ کا گھر ہے اس کا نام کیا ہے بیت الاضا پھر دوسرے آسمان پہ بھی خدا تیسرے چوتھے پانچویں چھٹوں ساتویں آسمان پہ بھی خدا کا گھر ہے ایسے ایسی سیدھ میں سب خدا کے گھر ہیں پنڈت تو پہلے آسمان پہ جو خدا کا گھر ہے بیت الاضا ایک رات کے اندر یک بار گیا یق پھر بے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازر ہوتا رہا اللہ معت الاضاء میں ایک رات کی اترا کون سی رات نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ حضرت کے اوپر قرآن پاک کے مضور کی ابتدا وغیرہ ہرا کے اندر جب اتقاف آپ بیٹھے ہوئے تھے نا غار ہیرا کے اندر تو قرآن کا نزول ہوا تو نزول کی ابتدا بھی للہت القدر میں ہوئی آئی سمے بعض تاریخ میں لکھا ہوا ہے ربی الاول وہ غلط ہے صحیح بات کیا ہے ہاں جبریل حضرت کے پاس ہے سی لہ لت القدر اور قرآن کی ابتدا بھی سی بھی آپ تفسیر عثمانی دیکھیں روحرمانی دیکھیں یہ کہا یہ سمجھ آ گیا چا جی انا کنہ منظرین حکمت انضاں ہم نے قرآن کیوں نازل کیا بے شک تھے ہم خبردار کرنے والے لوگوں کو خیر و شر سے یہاں منظر کا معنی فقط ڈرانے والے نہ کہو اس کا معنی کیا لکھنا ہے خبردار کرنے والے فقط ڈرانے والے تھے ہم خبردار کرنے والے لوگوں کو خیر شرف سے فی یفرف کل امر حکیم فضیلت و برکات لیلہ فضیلت و برکات لیلت القدر اسی رات کے اندر طے کیا جاتا ہے فیصلہ کیا جاتا ہے ہر معاملے حکمت والے کا اسی رات کے اندر طے کیا جاتا ہے یا فیصلہ کیا جاتا ہے ہر معاملے حکمت والے کا امرم من ان دن امر معبور جس کا حکم کیا جاتا ہے ہماری طرف سے جس کا حکم کیا جاتا ہے ہماری طرف سے جب ہر معاملہ حکمت والا اس کا فیصلہ اشراف میں ہوتا ہے تو قرآن پاک بھی امر حکیم ہے یا نہیں تو اس کا نظور بھی اشراف ہو گیا جب ہر امر حکیم کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے تو قرآن پاک بھی اسی رات میں اتارا گیا انا کننا مرسلین بے شک تھے ہم آپ کو رسول بنانے والے اس رات کے اندر جو قرآن اترا کیوں اتارا ہم نے آپ کو ہم نے کیا بنایا رسول بنا جو قرآن اترا آپ رسول بن گئے بے شک تھے ہم رسول بنانے والے آپ کو اس رات کے اندر رحمت اور مربع یہ ہماری طرف سے رحمت کی تیرے رب کی طرف سے انہوں ہو بمیع اور علیم اوثاف خدا بے شک وہی سن علیب ہے سننے والا ہے جاننے والا ہے رب السماوات والا یہ بدل بنے گا میرے رب کا سے یہ رحمت میرے رب یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے وہ رب ہے آسمانوں کا زمین کا جو اس کے درمیان ہے اگر ہو تم یقین کرنے والے بھئی یہ مشکل آیا تھی آپ کو سمجھ آ گئی ہے یہ مشکل تھی معنی کے لیے سے لیکن یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہر معاملے کا فیصلہ کسی رات میں ہوتا ہے لالت القادر میں ہر معاملے کا فیصلہ کس رات میں ہوتا ہے لالت القادر میں لیکن حدیث پاک میں آپ نے کیا پڑھا ہے کہ ہر معاملے کا فیصلہ کس رات میں ہوتا ہے شب برات پندرہ گراس حدیث بات میں ایسے آئے ڈبل نے اندر معاملات کا فیصلہ ہوتا ہے یعنی لوح محکوم سے اللہ تبارک و تعالی ایک سال کے معاملات لکھوا کے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں مکمل سال کے معاملات ہوتے ہیں نا کہ فلانے کو بیٹا پیدا ہونا ہے فلانا مرے گا فلاں کو رزق ملے گا فلانا تنگ دست ہوگا یہ سیلاب آئے گا سمجھے فلانا بادشاہ معذول ہوگا دوسرا بادشاہ بنے گا یہ امور جتنی تقوینی امور ہے نا لاہور سے نقل کر کے ایک سال کے پورے کس کو دیے جاتے ہیں فرشتوں کو ہر ہر شعبے کا فرشتہ ہے یہ تقویلیات کے شعبے ہوتے ہیں تقویلیات کے انبیاء بیا تشریح کے لیے آتے ہیں آقا آقام سید کے لیے تو تقویلیات کے شعبوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں یہ کام یہ کس رات کے بارے میں ہے شب برآ پندرہ کے بارے میں ادھر ہے للۃ البرات تو بعض البرا. حضرات نے یہ کہا ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے جو شب کے بارے میں ہے لہٰذا معاملات کس میں طے ہوتے ہیں اس میں لیکن ہمارے حضرات جو ہیں نا علماء دو بند اللہ ان کی روح ان پہ ہزارہ کروڑ عالم کے نارما وہ قرآن و حدیث کے درمیان تطبیق دیتے ہیں حتیب حد براہ حدیث کا انکار نہیں کرتے نہ اس کو کمزور کرتے ہیں وہ کرواتے ہیں تطویق یوں دی جا سکتی ہے کہ ان معاملات کی ابتدا تو ہو شب برأ میں تو होती है کب ہوتی ہے پندرہ کی رات ہوتی ہے نا شابان ابتدا ان معاملات کی کس سے ہو شب برات. اور انتہا کہاں ہو یہ مہینے سے کچھ زائد کام ہے انتہا تر القد میں ہو جائے تو دونوں معاملات ٹھیک ہو گئے نہیں ابتدا وہاں سے اور انتہا اس پر چلی لا الہ الا سمر اوفا. نہیں کوئی معلوم مگر وہی زندہ کرتا ہے مارتا ہے رب ہے تمہارا رب ہے تمہارے باپ دادا پہلوں کا بل ہوں فی شکیں جالا بون شکوا پر میں قرآن بھی سچی کتاب اور محمد عربی بھی کیا سچے رسول لیکن کافر شک میں پڑے ہوئے ہیں چکوا بلکہ وہ بھی شک کے ہیں کھیل رہے ہیں پر تقریب تخویف دنیا بھی. تخویف دن بھئی مکے والوں نے جب حضرت کی تقسیب کی اور قرآن سے موہ موڑا تو حضرت نے دعا کی کہ اللہ یہ توہین کر رہے ہیں تیرے رسول کی تیری کتاب کی ان کو کچھ نہ کچھ جوتا لگنا چاہیے سزا ہونی چاہیے اور سزا وہی وہ لے جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے دور کے اندر مصر والوں پہ کہا تھا آیا تو سات سال سا سا یا نہیں کہا کو کہا تو مبرا کر دے آپ نے دعا یہ مانگی تھی اللہ علیہم صابین کا سب ہے یوسف تو خدا کی قدرت سات سال مکے والوں پہ کہا پڑ گیا ادھر بھی کہا اور ان کے پاس غلہ آتا تھا یمامہ سے کہاں سے آ تھا یمامہ ایک علاقہ ہے وہاں سے اس کا سردار تھا سمامہ وہ مسلمان ہو گیا اس نے بھی چیلنج کر دیا مکے والوں کو کہ میں غلہ ادھر سے نہیں بھیجنے دوں گا تو حضور کی توہین کرتے کے مسلمان ہو گیا اب تو قرآش کا عظیم مسئلہ بن گیا ہڈیاں کھائیں مزار کھایا انہوں نے اور جب کہا تو بارش نہیں ہوتی گرد و غبار اڑی رہتی ہے تو آدمی آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو کیا معلوم ہوتا ہے اور دھواں معلوم ہوتا ہے یہ تجربہ ہے تو اسی دھویں کا ذکر ہے عذاب جو آیا نا کہا تھا تو اسی دھویں کا ذکر آ رہا ہے ہم اس پہ معمول کرتے ہیں آخر ابو سفیان اور دوسرے کافر حضور کی خدمت میں آئے عرض کیا کہ آپ بھی قریشی ہیں ہم بھی گئے ہیں قریشی ہیں اپنی قوم پر رحم کرو تیری قوم کہ بے قنی ہو رہی ہے تباہ ہو رہے ہیں تو حضرت نے کرم پر دعا کی تو ٹال دیا دیکھو جی بس انتظار کر اس دن کی حضور کو اللہ نے فرمایا دعا تو کی ہے اب انتظار کرو کہ لائے گا آسمان دھویں شریر جو کہ ڈھانک لے گا لوگوں کو خاضہ عذاب العلیم اے یقون معذم ہے جب دیکھیں گے نا تو کہیں گے یہ عذاب ہے درد ناک ربہ نقش رضاب معاہدہ مشرقی معاہدہ کریں گے اے ہمارے پروردگار دور کر ہم سے عذاب کو بے شک ہم ایمان لائیں گے اللہ نے فرمایا اللہ لحم و کیوں کر ہوگی ان کو نصیحت پکڑنی حالانکہ کے تحفیق آ ان کے پاس رسول مبین واض رسول بین و رسالہ پھر پھرتے رہے اس سے اور کہتے رہے یہ تو معلم ہے اور مجنون ہے معلم پہلے پڑھ رہے اللہ محبت پڑھ چکے ہو نا کہ اس کو بشر سکھاتے ہیں قرآن یہ سکھلایا ہوا ہے یو الم بشر اللہ نے فرمایا ہم دور کرنے والے ہیں عذاب کو تھوڑی مدت کچھ مدت کے لیے دور کر دیتے ہیں پھر بدر میں پکڑیں گے ان کو. بے شک تم لوٹو گے ترب حالت پہلے کے یوم نبت شل بد شت البرا کے پکڑیں گے ہم پکڑ سخت نی ٹیلی خوب بادر میں یا قیامت میں بعد میں پکڑے گا ہے مقام بادر میں جس دن پکڑیں گے ہم پکڑ سخت انا منتقون بے شک ہم بدلا لیں گے ہم نے اس دفان کو کس پہ محمول کیا ہے بھائی یہی جو کاحت والا دفان تھا کیا حضرت ابن مسعود زور شور سے کہتے ہیں قسم اٹھا کے کہتے ہیں ابن مسعود کہ اس سے یہی دخان تھا کہ والا لیکن بعض صحابہ کہتے ہیں کہ اس دخان سے مراد وہ دفان ہے جو قیامت کے قریب آئے گا کون سا دفان مراد ہے یہ اگلے دن میں نے کہا تھا بلکہ کل کہا تھا کہ آسمان کا اصل مادہ کیا ہے دفان تو قیامت کے قریب وہی اسی مادے میں تحلیل ہو جائے گا آسمان پھر وہ دھواں پھیل جائے گا سو اور دنیا میں کیا پھیل جائے گا دھواں دھواں اور چالیس دن رہے گا وہ دھواں جو نیک آدمی ہوں گے نا ان کے لیے بمن ملے زکام کے ہوگا لیکن جو برے ہیں اس دھویں سے بے ہوش ہو جائیں گے اتنا خطرناک دعا ہوگا چالیس دن رہے گا بعض حضرات کو دعا دھواں مرا لیتا ہوں. ہم نے پہلے پہ محبول کیا وہ بھی صحیح ہے والنا قبل ہم قوم فراؤں نمونہ تخریف دنیا میں -e بات ہے کہ آزمایا ہم نے ان سے پہلے مکے والوں سے پہلے قوم فراؤں اور آیا ان کے پاس رسول معزز کریم بمن معزز فقال لهم ان ادو سے پہلے کیا مقدر ہے فقال الحم کس فرمایا ان کو یہ کہ حوالے کر دو میری طرف اللہ کے بندے اور کون سے بندے حوالے کر دو منیش کا جو؟ تحریک آزادی چلائی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں ان کو اپنا بندہ نہ بناؤ اللہ کے بندوں کو اپنا بندہ نہ بناؤ انی لکم رسول امین بے شک میں واسطے تمہارے رسول و امانتی وہ اللہ تعالیہ اللہ اور یہ کہ نہ سرکشی کرو اوپر اللہ کی فرعوں نے خدائی دعویٰ کیا ہوا تھا یا نہیں تو پھر خدا پہ بھی سرکشی نہ کرو توحید کے قیر بن جاؤ یہ دوسرا مطالبہ ہے بے شک میں پیش کرتا ہوں تم کو سلطان مبین موجزہ بالکل واضح موجے دکھا دیے تم بائی اس تو بے ربی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات کہی تو آپ نے اگلے دن پڑھا تھا کہ فرو نے کیا کہا ضرورنی اقت السا مجھے چھوڑو میں موسا کو قتل کرتا ہوں ادھر کہا کہ میں موسا کو سنسار کرتا ہوں وہی قتل کرنا سنسار کرنا ایک چیز ہے جب یہ بات انہوں نے کہی تو حضرت موسا علیہ السلام نے یہ لفظ کہے وائی اس تو بے ربی کون تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو رجم کی پتھر مارنے کی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور بے شک میں پناہ حاصل کرتا ہوں ساتھ رب اپنے کے اور رب تمہارے گے اس بات سے کہ رجم کرو تم مجھے اور اگر نہیں ایمان لاتے تم واسطے میرے تو علیحدہ ہو جاؤ خال مجھ علیحدہ ہو جاؤ مجھے ایزا تو نہ دو نا قدار بہو دعائے موسا اور دعا کی نسا نے اپنے رب سے کہ بے شک یہ لوگ ہے مجرد سمجھتے نہیں فعصر بباد اس سے پہلے عبارت معذوف ہے کہ فقا اللہ عجابت دعا ہے اور عبارت کا معذوف ہے اللہ نے فرمایا عصر باد لے, لے چل میرے بندوں کو رات کے وقت ایج دعا تجویز خداوندی بے شک تمہارا تاقب ہوگا میرے بندوں کو لے چل تمہارا تاقب ہوگا لیکن آگے آئے گا بہرے کلزم سمندار وہاں ت نے آسا مارنا ہے بارہ راستے ہوں گے خوش جب تم ان سے عبور کرو نا پار چلے جاؤ تو پھر یہ دعا نہ کرنا کہ یہ راستے آپس میں مل جائیں نہیں ان کو रहने رہنے دینا راستوں کو کیونکہ تمہارا دشمن پیچھے آئے گا اور اس کو کیا کریں گے آخر راستے ہوں گے تو آئے گا یہی ہے بترو کے باہر رہوا اور رہنے دینا سمندر کو خشک سمندر کو رہنے دینا یہ دعا نہ مانگنا کہ سمندر کا پانی پھر مل جائے اور رہنے دینا سمندر کو خوش کیوں بے شک یہ فراؤن والے ایسا لشکر ہوں گے جو غرق ہو کے رہیں گے کم ترقوں جنات انجام مجربی آخر فراؤن والوں نے پیچھا کیا اجمال ہے اس میں یہ در قصے میں بہت اجمال ہے پیچھا کیا غرق ہو گئے کم خبریاں ہے اس کی تمیز ہے جنہ بہت سے چھوڑ گئے باغات چشمے کھیتیں مکانات عمدہ نامت سامان عیش کے تھے اس کے اندر سامان عیش کے کی اندر کیا تھے جی پاک عیش کرنے والے سامان عیش کے اندر تھے متنع عیش کرنے والے الامر و قضالق. یہ معاملہ اسی طرح ہے یقیناً ایک كزالق تعقید کے لیے لایا جاتا ہے یہ معاملہ یقیناً اسی طرح ہے وہ اور اور وارث کر دیا ہم نے ان کی جائیداد کا دوسری قوم ہو اب دوسری قوم کون سی ہے قرآن سے ہم پوچھتے ہیں قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے باورسناہا بنی اسرائیل تو بنی اسرائیل وارث ہو گئے تو میں پہلے کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ مرقین کا کہتے ہیں کہ موسا اور اس کی قوم مصر واپس نہیں آئے ہم کہتے ہیں کہ واپس آ مفسرین سب کہتے ہیں واپس آ گئے قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے فما بکت علیہ ولعرف عصر مغضوبیت عصر مغضوبیت وہ خدا کے محبوب تھے یا مغزوب تھے خدا کا غضب تھا ان کے اوپر اور ایسا غضب تھا کہ آسمان و زمین بھی ان پہ نہ روئے بھائی نیک آدمی جب فوت ہو جاتا ہے نا تو آسمان بھی روتا ہے لیگ کی بہت پہ زمین بھی روتی ہے کہ عبادت کرتا تھا ان پہ نہ رو پس نہ روئے ان پہ آسمان و زمین اور نہ تھے وہ مولا دیے ہوئے شہید اسلام ڈاٹ کام